یوم یجمع اللہ رسولہ قیامت کے دن اللہ تعالی تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا فیعق ماضا جب تم پھر اللہ تعالی رسولوں سے فرمائے گا تمہیں لوگوں نے کیا جواب دیا اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے اور یہ سوال اس وجہ سے نہیں نعوذ باللہ اللہ ظالب کہ لاعلمی ہے بلکہ کافروں کے لیے حجت کو قائم کرنا ہے اللہ تعالی انبیاء رسولوں سے فرمائے گا ماں گا جب تم تمہیں لوگوں نے کیا جواب دیا جب تم نے انہیں اسلام کا پیغام دیا نیکی کی دعوت دی تو سامنے سے تمہیں کیا جواب ملا قالو لا علم لانا وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی علم نہیں اس سے مراد یہ نہیں کہ انبیاء علیہم السلام کو معلوم نہ ہوگا کہ قوموں نے کیا جواب دیا ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ قوموں نے جو جوابات دیے تھے وہ انبیاء اور رسولوں کے سامنے کہے تھے یہاں لا علم لنا سے مراد یہ ہے اے پروردگار حقیقی علم تو تجھے ہی ہے تو خوب جاننے والا ہے ان نہ کا انت علام الغیوب بے شک تو ہی تمام پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے اذ اللہ یا عیسی بن مریم یاد کرو جب اللہ تعالی کل بروز قیامت فرمائے گا اے ایسا ابن مریم المتی علیہ کا آپ میری نعمت یاد کیجئے جو میں نے آپ پر فرمائی وعلیٰ اور جو نعمتیں آپ کی ماں آپ کی والدہ حضرت مریم پر میں نے عطا فرمائی ان نعمتوں کو یاد کیجیے از ایت کا بروحل قدس قیامت اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کے مقام اور مرتبے کو اللہ رب العالمین بیان فرمائے گا کا بروح العدس جب میں نے آپ کی مدد جبریل امین کے ذریعے فرمائی تو کل دی و کہ آپ لوگوں سے کلام فرماتے ماں کی گود میں بھی جھولے میں بھی اور پکی پک عمر میں بھی آپ نے لوگوں سے کلام فرمایا حردیث علیہ صلاۃ والسلام سال کی عمر میں اسمان کی طرف بلند ہوئے پھر واپس آئیں گے اور آپ اپنی بقیہ عمر کو یہاں گزاریں گے تقریباً ایک روایت کے مطابق چالیس سال پھر دنیا میں رہیں گے تریسٹھ سال کی عمر میں اور ایک روایت میں ہے کہ تہتر سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوگا تو کہلن اس عمر کو کہتے ہیں جو چالیس سال کے بعد ہو وہ تو کل کتاب وکمت اور یاد کرو جب میں نے عیسیٰ آپ کو سکھایا کتاب اور حکمت اور طرجیل از تخل کو منتنی اور یاد کرو جب آپ مٹی سے بناتے کہائی ات الطیری پرندے کی شکل بی اذنی میرے اذن سے فتن فخو فيها پھر اپ اس پہ پھونک مارتے فتكون طیرن باذنی پھر وہ جو مٹی کی صورت ہوتی وہ میرے اذن سے پرندہ بن جاتا وہ توبریل اقمھا اور آپ ماذر ذات اندھوں کو شفا دیتے ول اب اور برس کے مریضوں کو شفا دیتے بی از نی میرے عزن سے اذ اور یاد کرو جب آپ مردوں کو میرے عزن سے زندہ فرماتے عیسائیوں کے سامنے کل بہد قیامت عیشا علیہ سلاۃ والسلام سے اللہ تعالی یہ شاد فرمائے گا اور عیشا علیہ السلام تصدیق فرمائیں گے اور عیسائیوں کے سامنے اس طور پر یہ ظاہر ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت والسلام کو اللہ نے جو مقام و مرتبہ دیا آپ جو مردوں کو زندہ کرتے اور دیگر معجزات جو دکھاتے تو وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے آپ ایسا کرتے آپ خدا نہیں تھے آپ خدا کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ آپ اللہ کے مقبول بندے ہیں اور اللہ تعالی جسے چاہتا ہے طاقت و قوت عطا فرماتا ہے لیکن یہ اللہ کے اذن کے ساتھ ہے اسی لیے بار بار بھی عزنی بھی اذنی کے الفاظ ہیں کہ اے عیسیٰ جو کچھ آپ کرتے تھے وہ میرے اذن سے کرتے تھے اور عیسی علیہ السلام اس کی تصدیق فرمائیں گے تو اس طرح عیسائیوں کا رد فرمایا جا رہا ہے وہ عز کا فخو بنی اسین ان کا اور یاد کرو جب آپ سے بنی اسرائیل کو میں نے روکا یعنی یہودی آپ پر حملہ نہ کر سکے اس جیت ہوں ملبئی نات جب آپ ان کے پاس روشن معجزات لے کر آئے فقول اللہ نفرو من تو بنی اسرائیل میں سے کافروں نے کہا ان ہادا اللہ سے مبین۔ یہ تو ضرور کھلا جادو ہے نول حضرت عیسائی سلاۃ وسلام کے معذات کو بنی اسرائیل میں سے جو کافر تھے انہوں نے جادو سمجھا خصوصاً توریت کے ماننے والے جادو کہہ کر آپ کے دشمن ہو گئے و از اوحی تو اور یاد کرو جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی حواری سے مراد وہ لوگ ہیں جو عیشا علیہ سلاط کے ساتھی ہیں اور عیشا علیہ سلاط والسلام کے دین کی انہوں نے خدمت کی ان حواریوں کے دلوں میں میں نے یہ بات ڈالی ان آمنو بی و برسولی کہ اے حواریوں تم مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر ایمان لاؤ لو تو وہ ہماری بولے آم ہم ایمان لائے و شہد اور تو گواہ ہو جا بھی ان مسلمون بے ہم مسلمان ہیں اللہ کی بارگاہ میں گردن جھکانے والے ہیں اب جو اگلی آیت کریم ہے آیت نمبر ایک اس میں اس سور مبارکہ کا جو نام مائدہ ہے اسی مناسبت سے یہاں پر ایک واقعہ موجود ہے جس میں ہواریوں نے عیسی علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں آسمان سے دستخوان کھانے کا عطا فرمائے اس قول ہواری یاد کرو جب ہماریوں نے کہا یا عیسی بن مریم اے ایسا بن مریم حل یستطیع تحفی او رب کا کیا آپ کا رب یہ کرم فرمائے گا علئی نہ ماں گتم مینس ماں کہ وہ ہم پر آسمان سے کھانے کا دستخوان نازل فرمائے گوئے کہ انہوں نے ایک نشانی کو طلب کیا اور نشانی طلب کرنے کی دو وجہ ہوتی ہے ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ بندہ نشانی اس لیے طلب کرتا ہے کہ اسے بھروسہ نہ ہو اس کا ایمان کمزور ہو اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایمان والا تو ہوتا ہے مگر جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو اور ایمان میں مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے ایشا علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا قولت اللہ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈر ہو ان کن تم اگر تم مومن ہو اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو اور ایسی نشانی تم نہ طلب کرو قالو خواری بولے نورید ان نہ کل ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آسمانی کھانے کو کھائیں ہمارا مقصد برکتیں حاصل کرنا ہے و تتما ان ہونا اور ہمارا یہ بھی مقصد ہے کہ ہمارے دل مزید مطمئن ہو جائیں اور ہمارا ایمان مزید مضبوط ہو جائے وہ نہ ان قد سدختنا آپ نے جو باتیں کہیں وہ سچی کہیں اس پر ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جائے اور ہم خوب جان لیں کہ آپ نے جو کہا وہ ہمیں سچ ہی کہا ایمان کی مضبوطی کے لیے مانگ رہے ہیں وہ نکو نہ علیہ اور ہم اس پر گواہی دینے والے ہو جائیں تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ آپ کے ایسے ایسے معجزات ہیں اور جو نشانی طلب کی جائے وہ نشانی آپ اللہ کی عطا سے عطا فرما دیتے ہیں اسارے سلاۃ والسلام میں سب سے فرمایا روزہ رکھو اور پھر آپ نے بھی روزہ رکھا اس کے بعد آپ اللہ کی جناب میں عبادت میں مشغول ہوئے اور جو دعا کی اسے قرآن مجید فقان حمید نے اس طرح بیان کیا قورم عی صبن مریم اللہ عیسا ابن مریم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ ربنا اے ہمارے رب ان علین ماں ہم پر آسمان سے ایک کھانے کا دستخوان نازل فرما یہ دستخوان کے نزول تیری بہت بڑی نعمت ہوگی تیرا کرم ہوگا اور جس دن اللہ کی نعمت نازل ہو وہ دن تو خوشی کا دن ہوتا ہے اور اس کی یادگار منانا اور جب بھی وہ دن آئے تو اس یاد میں شکرانہ ادا کرنا یہ باعث سعادت ہے تو آپ نے فرمایا پروردگار ہم پر آسمان سے دستخان کو نازل فرما عید النا و آخر آسمان سے دستخان کا نازل ہونا ہمارے اول اور ہمارے آخر اگلوں پیچھڑوں کے لیے عید کا دن ہوگا وہ یادگار ہوگا ہمارے لیے وہ من کا اور تیری طرف سے کھلی نشانی ہوگی ورژنا اور تو ہمیں روزی دے وہ ان تخیر اور تو ہی سب سے بہتر روزی دینے والا ہے یہ ہمیں فرماتے ہیں کہ سکور لنا عید الینا و آخری سے حضرت عیشاریہ سلاۃ وسلام ایک نظریہ دے رہے ہیں وہ نظریہ یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے اور جب بھی نعمت کا ظہور ہو خصوصا جب نعمت عزما ملے کوئی بڑی نعمت ملے تو اسے اس کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے اور جب بھی وہ دن آئے وہ اس نعمت کو یاد کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے یقینا رمضان المبارک میں روزے رکھے جاتے ہیں اور شب قدر میں خوب عبادتیں کی جاتی ہیں لیکن کبھی آپ نے غور کیا یہ ہر سال رمضان کے روزے جو فرض کیے گئے اور جو شب قدر میں عبادت کی اتنی فضیلت ہے یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت کی وجہ سے ہے انا ان حفیل قدر یہ قرآن مجید فقان حمید کی نعمت ہے جو رمضان المبارک میں شب قدر میں نازل ہوئی تو اس نعمت کا شکرانہ ہم روزے رکھ کر تراوی پڑھ کر اللہ کی عبادت کر کے ادا کرتے ہیں اور خصوصاً اس نعمت کے نزول کی وجہ سے وہ رات جو مظاہر اس کا سائز تو عام راتوں جتنا ہی ہوتا ہے لیکن اور سے عام میں اسے بڑی رات کہتے ہیں بڑی رات سے مراد بڑی برکتوں والی رات تو بڑی رات سے یہ مراد نہیں کہ سائز بڑا ہو جاتا ہے بڑی برکتوں والی رات ہے ایسی برکتوں والی رات ہے کہ قرآن مجید فوقان حمید نے فرمایا کہ وہ رات ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے تو یہ فضیلت اس رات کو ملی رمضان کو یہ فضیلت ملی کہ تمام مہینوں میں افضل ہے یہ ایک نعمت کی وجہ سے وہ نعمت عظما ہے قرآن مجید فقان حمید کے نزول ہونا اس سے آپ قرآن پاک کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی بڑی نعمت نازل ہو نزول ہو اس بڑی نعمت کا تو اس دن شکرانہ ادا کرنا وہ جائز ہے بلکہ باعث سعادت ہے اب آپ سوچیں وہ ذات جن کے صدقے میں قرآن پاک ملا جن کے صدقے میں رمضان ملا جن کے صدقے میں شب قدر ملی بلکہ جن کے فیض سے ہمیں ایمان نصیب ہوا بلکہ جن کی شفاعت سے ہی جنت میں جائیں گے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں تشریف لائے جس دن تشریف لائے جو آپ کی تشریف آوری کی رات ہے صبح صادق کا وہ مبارک وقت کہ جو دن اور رات کے درمیان ایک رابطے کا وقت ہے اس وقت جب آپ تشریف لائے تو بزرگان دین اشاد فرماتے ہیں خصوصاً امام جلال الدین سیوتی اشافیہ علیہ الرحمٰ کا قول اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ بہت بڑے مفسر ہیں بہت بڑے محدث ہیں آج سے 500 سال قبل آپ نے کتابیں لکھی مگر آپ کی کتابیں اتنی مقبول اور معتبر ہیں کہ پورے عالم اسلام میں ایک صنعت کی حیثیت رکھتی ہیں امام جلال الدین سیوتی اشافی علیہ رحمٰ فرماتے ہیں کہ میری تحقیق یہ ہے کہ جس رات محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ رات میرے نزدیک شب قدر سے بھی افضل ہے یہ ان کی ریسرچ اور تحقیق پیش کر رہا ہوں اور وہ کہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس رات قرآن ملا وہ رات ہزار مہینوں سے افضل ہے تو جس رات صاحب قرآن ہمیں نصیب ہوئے وہ رات یقینا شب قدر سے افضل ہے اس پر مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں اور معلومات کرنی بھی چاہیے تو یہ کتاب اب ضرور پڑھیں عظمت قرآن اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اتنا عرض کر دوں کہ ربی الاول کا مہینہ ہو یا بارہ ربی الاول کا دن ہو تو ناچ گانا اگر بالفرض کوئی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے تو اس طرح وہ شکرانہ ادا نہیں کر سکتا اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں خوب خیرات کریں خوب نمازیں پڑھیں خوب قرآن پاک کی تلاوت کریں ہم عزم کریں نیت کریں کہ آج دشمنان اسلام یورپ میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی گستاخی جن اخباروں نے کی کہ ان اخباروں کے ایڈیٹروں کو عالمی ایوارڈ دیا گیا لولبل صحافت کا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں آپ کی سنتوں سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے تو اس مبارک مہینے میں حضور کی سیرت حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بیدار خود بھی کیجئے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجئے اور صرف وہی وہ نہیں بلکہ پورے سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا اور حضور کا لایا ہوا نظام اور آنے پاک اور احادیث طیبہ درس سننا اور سنانا اور اس کی دعوت عام کرنا یہی اس نعمت کا شکرانہ ہے اشارت فرمایا قول اللہ اللہ تعالی نے فرمایا انی منزلوہا علیکم شک میں اس نعمت کو اس آسمانی دستخان کو تم پر نازل فرما دوں گا فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ تم میں سے کوئی بھی اس کے بعد کفر کرے گا فَإنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا آزی أُعَذِّبُهُ أَحَدًا اللہ او آزی بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا جو عذاب میں نے سارے جہاں میں کسی کو نہیں دیا ہوگا مراد یہ ہے کہ جب کوئی قوم کسی نشانی کا مطالبہ کرے اور وہ نشانی عطا کر دی جائے اور پھر وہ قوم انکار کرے اور نہ مانے تو پھر عذاب آ جاتا ہے جلد ہی حضرت صلی علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی کا سوال کیا کہ پہاڑ سے اونٹنی نکلے تو وہ نشانی جب پوری کر دی گئی اور قوم نے پھر بھی اسلام کو قبول نہ کیا تو فوراً ان پر عذاب آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے آپ آم کی آمد کے بعد کافروں پر بھی اجتماعی عذاب نہیں آتا انہیں ڈھیل دی جاتی ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہے تو کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کئی نشانیاں طلب کی ان کی طلب پر نشانیاں نہ دکھائی گئیں اکثر ایسا ہوا اور اس کی وجہ مفسرین نے یہی بیان کی کہ جو یہ مانگ رہے تھے وہ دکھا دیا جاتا پسند یہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی فرشتہ آسمان سے اترتا ہوا نظر آئے اور وہ آ کر کہے کہ یہ سچے نبی ہیں تو یہ نشانی دکھانا اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں مگر یہ نشانی دکھا دی جاتی اور پھر یہ ایمان نہ لاتے تو پھر اجتماعی عذاب آتا اور یہ حضور کی رحمت کا صدقہ تھا کہ انہیں ڈھیل دی گئی اور اس ڈھیل دینے کا یہ فائدہ ظاہر ہوا کہ ان میں سے اکثر ایمان لے آئے اور وہ ایمان نہ لائے تو ان کی نسلیں مسلمان ہو گئیں اچھا وہ دستخوان جو نازل ہوا اس پر عذاب کن لوگوں پر آیا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یہ دستخوان نازل ہوا تو یہ چمڑے کا دستخوان تھا مائدہ چمڑے کے دسترخوان کو کہتے ہیں اور بعض مفسرین فرماتے ہیں وہ سرخ رنگ کا دستخان تھا چمڑے کا دستخان صف رنگ کا دستخان یہ نازل ہوا اور اس پر کھانا موجود تھا یہ آسمانی کھانا تھا کھانے میں کیا چیزیں تھیں اس کے بارے میں کوئی بات کنفرم نہیں کہی جا سکتی مفسرین نے مختلف اقوال لکھے اور ان اقوال کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ ایسی نعمت تھی کہ اسے یہ جتنا کھاتے کم ہونے کے بجائے وہ بڑھ جاتی ہے. صبح بھی کھاتے شام کو بھی کھاتے دسترخوان لگا ہوا تھا بنی اسرائیل آ آ کر کھانے لگے اب ہوا کیا کہ جب یہ دسترخوان پر یہ کھاتے اور کھانا کم نہ ہوتا تو یہ اس بات کی نشانی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں سچے رسول ہیں لیکن بنی اسرائیل میں سے جس شخص نے بھی حضرت عیسی علیہ السلام کو نبی نہ مانا رسول نہ مانا وہ مختلف پریشانیوں اور مختلف عذاب میں گرفتار ہو گیا بعض لوگوں نے کیا کیا حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کھانا کھا سکتے ہو کھاؤ اسے اپنے پاس چھپا مت لینا ذخیرہ مت کرنا تو انہوں نے خیال کیا پتہ نہیں داستر خان کب تک یہاں پر رہے آسمان تو بلند کر دیا جائے تو انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا جو انہوں نے ذخیرہ کیا وہ بھی خراب ہو گیا اور داستر خان بھی آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا اور جن لوگوں نے ذخیرہ کیا وہ لوگ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے